باب ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کے بیان میں کئی فا ہوا کہ وہ کیسے ہوگا جمع بین دو صورتیں جمع بین ایک کو کہتے ہیں جماشوری اور دوسرا ہے جمع, جمع, دو جمع, جمع شوری کا مطلب جو سورت جمع ہو حقیقت میں اجتماع نہ ہو یہ تمام کے نزدیک جائز ہے اس میں کوئی ناجائز عمل کا انتخاب نہیں کرنا پڑتا مل یہ سب کے نزدیک جائزوں صحیح ہیں جمع بین صلاحطین جمع کیا مطلب مثال کے طور پر ایک وقت ہے زہر کی نماز کا دوسرا وقت ہے عصر کی نماز کا تو ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں جا کر پڑھنا اور پھر چند لمحے بعد ہی عصر کی نماز کو پڑھ لینا یعنی اثر کا وقت داخل ہونے کے بعد یعنی آخری وقت میں زہر پڑھ لی جائے زہر کے آخری وقت میں اور اثر کے بالکل ابتدائی وقت میں کیا پڑھ لی جائے اثر پڑ لی جائے تو یہ اگرچہ جمع تو तो سکتے ہیں हैं کو دونوں ماضو کو جمع کیا گیا لیکن حقیقت میں تو جمع نہیں کیا کیونکہ دونوں حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا وقت الگ ہے مختلف ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یوں پرس کر لیں کہ مسلح اول پر جا کر ضور کا وقت ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی مس لیول ہو گئی تو اب اس کے بعد اثر کا وقت شروع ہو گیا اختلاف الاقوال اللہ مسل ثانی پر زور ختم ہو گیا اور ثانی کے بعد اثر کا وقت شروع ہو گیا تو ایک آدمی نے ظہور کی نماز کو اتنا مخر کیا کہ مسل اول تک مسلے اول کے بالکل قریب جا کر پڑا اور مسلیول ہوتے ہی فوراً اثر بھی پڑ لی تو یہ صورت علام ہے جمع نہیں ہے ٹھیک ہے سب کا نزدیک جائز ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں جمع حقیقی نمبر جمع جمع حقیقی حقیقی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو پڑھنا ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو پڑھنا اس کی صورت ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا پہلے والی نماز کے ساتھ لا کر پڑھنا جس کو جمع تقریم کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد والی نماز کو پہلے پڑھنا پہلے والی نماز کے وقت میں اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے والی نماز کو بھی موخر کر کے بعد میں آنے والی نماز کے وقت میں جا کر پہلے والی نماز کو پڑھنا جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں آ بات سمجھ میں کہ نہیں جیسے کہ اس کی اصل ہے مضطلفہ کے مقام پر یوم المطرفہ میں مغرب کی نماز کو موخر کر کے مغرب کی نماز کو موخر کر دیا جاتا ہے اور عشاء کے وقت میں جا کر دونوں نمازوں کو پڑھا جاتا ہے مغرب کو بھی اور مغرب کی نماز بھی اور عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے عشاء کے وقت میں کب یوم المطرفہ یوم المضططریفہ میں کیا ہوتا ہے جمع جمع تاخیر ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کو اشاع کے وقت میں پڑھا جاتا ہے جمع المرد والے اشاع اور اسی طریقے سے جمع حقیقی کی دوسری صورت ہے یوم عرفہ ہے یوم عرفہ کہ جب عصر کی نماز کو مقدم کر کے زہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جمع بین الظہر والعصر عر نماز کو مقدم کر لیا جاتا ہے زہر کے وقت میں لا کر پڑھا جاتا ہے یوم کی, کی نماز کے وقت میں اس کو جمع جمع تقریم کہتے ہیں کہ آرفا کے دن کیا ہوتا ہے جمع تقریم ہوتی یہ دو صورتیں سب کے نزدیک بال اتفاق جائے یعنی یوم العرفا میں جمع حاصل کی اور یوم المستلفہ میں جمع حقیقی جس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو جمع سوری میں تو بالکل کسی کا اختلاف نہیں ہے جمع حقیقی کی صرف ان دو صورتوں میں یوم العرفہ اور یوم المستلفہ یوم المضفہ میں جمع تاخیر اور یوم العرفا میں جمع تقریم بے اتفاق جائز ہے ٹھیک اس کے علاوہ کیا جمع حقیقی جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے یوم الحاق اور یوم المضرفہ کے علاوہ کیا جمع حقیقی جائز ہے یا نہیں اس میں مختلف قسم کے اقوال ہیں جن کا مجموعہ دو بنتا ہے تین قول آپ کو بتاتا ہوں جن کا مجموعہ دو ہی بنے گا کہ بعض اس کے جواب کے قائل ہیں اور بعض اس کے جواب کے قائل نہیں لیکن تین خون مشہور ہیں نمبر ایک ہے حضرت آتاب نبی رباق اس کے علاوہ تاروس اور کئی سارے حضرات عطاب نبی رباق مشہور تابعائی. اور تیسرا حضرت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جائز ہے عال ال اطلاع سفر ہو حضر ہو عذر ہو غیر عذر ہو کچھ بھی ہو ہر صورت میں اطلاع جمع حقیقی جائے جب آپ چاہیں جب آپ کا من کرے آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مسلح ہے حتاب نبی رواح اور دیگر سب کے دوسرا کون ہے امام مالک امام شاطم امام احمد بن حمبل سفیان سوری یہ آزاد یہ فرماتے ہیں کہ اگر عذر ہے پھر کیا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں اگر عذر نہیں ہے تو جمع نہیں کر سکتے یہ کون فرما رہے ہیں مالک شوافا سفیا نسوی رشید محمد ٹھیک ہے جی یہ آزادی فرماتے ہیں کہ عذر کی بنا پر جمع کرنا چاہتے میں بھی اور میں اس میں تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے آپ کی اہمیت تو زیادہ ظاہر کرے گا اگر آپ اس کو یاد رکھیں اور ذہن نشین کریں اس میں جو امام مالک مت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عذر کی سے کیا مراد ہوگا سفر ہے سفر کی صورت میں کیا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عذر ہو یہ یعنی سفر بھی آزار میں سے ہے البتہ امام مالک کا اس میں صاف صرح یہ ہے کہ سفر کی حالت میں بھی عذر اسی وقت شمار ہوگا کہ جب حالت صحیح ہو جب اگر سفر جاری ہو اگر کہیں پڑھو ڈال دیا رات ٹھہر گئے قیام کر لیا کھانے پینے کے لیے ٹھہر گئے اس وقت اگر نماز پڑھیں گے تو پھر جمع نہیں کر سکتے یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ اگر آپ کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے نہ کریں تو اور بہت کچھ نہیں کیا یہ بھی نہ صحیح ٹھیک ہے جی تو مجموعی ایسی بات ہے مالکیہ شواب ہے اور سفیان سوری محمد اللہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ حالت اوزر میں کیا کر سکتے ہیں آپ جمع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب کہ حالات اللہ محمد حسن بسری اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابراہیم رحمت و یہ حضرات کہتے ہیں کہ جی ابی رحم اللہ نے جس میں آپ صلی اللہ نے نمازوں کو جمع فرمایا ہے وہ حادث لائے وہ حدیث لانے کے بعد ایک جگہ پر جا کر حابی رحم اللہ نے بریک لگا کر کہا ہے کہ فضا ہوا کو کس طرف گئی ہے ان آثار کی طرف کے جمع حقیقی جائز ہے وہاں فہم کی ضالح کا آحرول فضا قوم سے برات ذرا سب سے پہلے احادیث کو اس بات پر کرتی ہیں کہ جمع بین حقیقہ کیا ہے جائز ہے جمع بینتیں جائز ہے بابا انما بين صلاتين في السفر او يحيى قال حدثنا فاعون فاعون قال حدثنا محمد بن عمران, عمران بن ابي ليلى قال حدثني يعن عن ابن, ابن, ابن, ابن عن, عن, عن, عن ابن ابي ليلى عن ابي قيسي اودي عن ابي قيسي اودي عن خزাইল بن فرح بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين صلاتين في السفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لطف آیا کہ وہ آپ صلی اللہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اپ جمع فرمایا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قتادة بن خالد بن ابي الزبير قال حدثنا عبد الصهيل قال حدثنا معاذ بن جبل فذكر قال قلت ما حملوا على ذلك قال اراد الله يخرج الله يخرج امته جي ابو زبیر کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا کہ سیر نے آپ کو بھارت کے جمع فرمائے نے اس لئے کیا تھا کہ امت کو بھی نہ ہو امت کو بھی تکلیف نہ ایک اچھی پڑی کیا مطلب زہر اور اصل کی نمازوں کو ملایا زہر کی چار فرش اثر کے چار فرض آٹھیں ہو گئی اور سب اہم درمیان سات اکٹھی تین مغرب کی چار ایشا کی کتنی ہو گئی سات تو یعنی زہر اور اخر کو جمع فرمایا اور مغرب اور عشا کو جمع فرمایا و به قال حدثنا اسماعيل بن يحيى قال محمد بن قال حدثنا يوسف قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرنا جابر الله تعالى عنهما يقول الله عليه تمام النبي صلى الله عليه وسلم جميعان والسلام جميعان قلت له ابي شاعره اظن ابي شاعره اظن انه اخر قال وانا ذلك جي هاي <سؤال> ہمر اپنے دینار کہتے ہیں کہ میں نے ہمیں جاور بن زید نے بتلایا کہ انہوں نے مدینہ میں آج و سات پنی یہ جو ابو شاہ ہے یہ کنیت ہے جاور بن زید کی صنعت میں دیکھیں جنہوں نے ابن عباس کو سنا ہے جابر ابن زید ان کی کنیت کیا ہے ابو شاہ تھا. تو ان سے سننے والے کون ہیں عمر ابنی دینار تو, قل تو میں نے کہا کون کہہ رہا ہے آپ بتلا دیں گے اب کل تو میں نے کہا کس نے کہا عمر ابنی دینار کہتے ہیں میں نے کہا کس نے کہا جادر بن زید سے اپنے استاد سے جن سے میں نے حدیث سنی جن کی کنیت ابو شاہ تھا ہے میں نے کہا ابھرا زہرا باہر آپ نے جو مدینہ کے اندر آٹھ رقطیں پڑھی اور سات رفتیں پڑی تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اخر الر زہر, زہر کو موخر کیا یعنی آپ وقت میں پڑھا ہے وہ اجر الآر کو پہلے پڑھا ہے اور مغرب کو موخر کیا ہے اور عشاء کو جلدی پڑھا ہے اناضاب تو ابو شاہ شاہ جون کہ میرا بھی یہی خیال ہے میرا بھی یہی خیال ہے اس روایت کو آپ نے رکھنا ہے یہ مسل بنے گی احاط کا <سؤال> بل مغرب والے شاہ زمین کہتے ہیں ہی کہ نہ کوئی, کوئی سفر تھا نہ کوئی خوف تھا بن اس کا کیا نکلے گا خلاصہ یعنی مجموعی ایسے بات ہے اور ایک ہی گروہ شامل کریں گے یہ سارے فرمایا بتاف نہ ہو میں من من غیر غیر سفر سفر اس الفاظ بدلے بغیر بارش محمد عن عمران بن حضر حضر حضر اللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مغرب کی نماز کو مخر کیا ایک رات پکا ظلم ایک سخی صاحب بولے اصلاحة، اصلاحة. نماز کا وقت ہو چکا ہے شیخ نماز کا وقت فقان اللہ تیری ماں مرے نماز یاد دلاتا ہے فقد کار رب جما ماں, کیا تیری ماں مرے اتو تو نماز یاد دلاتا ہے فقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ سلم کبھی کبھار کیا کرتے تھے مدینہ میں جمع فرمایا کرتے تھے یعنی انہوں نے مغرب کی نماز کو موخر کیا تو کہنے کہنے والا لگا نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے فقال ام فقار تیری ماں نہ رہے تیری ماں نہ رہے تیری ماں نہ ہو تو اپنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تیری ماں مرے تو عالم اللہ خیر ثابت کیا ہوا کہ جمع صلاح دین چائے اب یہ چل بس یہاں تک کافی وقف خاتون یہاں سے آگے ابن عمر ہے ان کا عمل ہے اس کو نقل کیے ہیں اور اس کو کئی ساری سندوں کے ساتھ ذکر کیے ہیں ہر سند میں مختلف الفاظ ہیں اور مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہاں پر کیا ہے اس پہ محسوس کریں گے انشاءاللہ